بسم اللہ الرحمن الرحیم بیاسیوا مکتوب خواہش کے بیان میں بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تمہیں بزرگی عطا کرے سنو خواہش نفس کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے واصلان حق کے لیے یہ حجاب ہے اور مریدوں کے لیے راستہ روک دینے والی ہے طالبان راہ کے لیے یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سب طالبان راہ کے خلاف معمور کیے گئے ہیں تاکہ اچھے کاموں سے روک رکھیں جیسا کہ کہا ہے من رقب ہے ومن خالف ہے ملک جس نے خواہشات کی پیروی کی ہلاک ہو گیا اور جس نے اس کی مخالفت کی مراد پائی جیسا کہ کہا ہے مثنوی سرز ہوا طافتن اسروری است ترک ہوا قوت پیغمبری است تو سن تب اے تو چوں رامت شد سکے اخلاص بنا مت شود خواہش سے مو پھیر لینا سرداری کی باتیں ہیں خواہش کا ترک کرنا پیغمبری کی طاقت ہے جب تیری طبیعت کا گھوڑا تیرا فرما بردار ہو جائے تو اخلاص کا سکہ تیرے نام ہو جائے گا خواہش کی دو قسمیں ہیں ایک لذت و شہوت کی خواہش دوسرے مرتبہ عہدہ اور ریاست کی خواہش جس کو لذت و شہوت کی خواہش ہو وہ میخانے خانے میں مقیم ہوتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے فتنہ و شر سے محفوظ رہ رہتے ہیں. مگر جس کو ریاست و منصب کی خواہش ہوتی ہے وہ عبادت گاہوں خانقاہوں اور دائروں میں رہتا ہے اور مخلوق کے لیے فتنہ ہوتا ہے خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور مخلوق کو گمراہ کرتا ہے تو جس کے تمام افعال خواہش کے مطابق ہوں اور نفس کی رضا مندی ہی اس کا مقصود ہو وہ اگر آسمان پر بھی پہنچ جائے تو وہ خدا سے دور ہی رہے گا شعر چون تیرا صدر بت بود در زیر دلک چون نمائی خویش تن سوفی بخلق جب تیری گدری میں سینکڑوں بت چھپے ہوئے ہیں تو خود کو لوگوں کے سامنے صوفی کیوں ظاہر کرتا ہے اور جو کوئی خواہش سے دور ہوگا اور نفس کی مطابعت سے کنارہ کشی اختیار کرے گا وہ اگر بتخانے میں بھی ہوگا تو خدا کے ساتھ ہوگا شعر ہر کے این سگ را کند بندے گرا خاک او بہترس خونے دی گران جس نے اس کتے کو بھاری زنجیر میں جکڑ دیا اس کی خاک دوسروں کے خون سے بہتر ہے خواجہ ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک دن سنا کہ روم کا ایک راہب ساٹھ برس سے رہبانیت کے طریقے پر قائم ہے مجھ کو تعجب ہوا کہ رہبانیت کی شرط تو چالیس سال سے زیادہ نہیں ہے وہ کس مقصد کو لے کر اب تک دیر دیر میں ٹھہرا ہوا ہے میں نے اس سے ملنے کا ارادہ کیا جب اس کے پاس پہنچا اس تو اس نے کھڑکی کھولی اور کہا اے ابراہیم تم جس کام کے لیے آئے ہو میں جانتا ہوں میں یہاں رہبانی کے لیے نہیں بیٹھا ہوں بلکہ میرے پاس شوریدہ خواہشات رکھنے والا ایک کتا ہے اس کو یہاں بند کر کے اس کی نگہبانی کر رہا ہوں تاکہ اس کی شرارت مخلوق تک نہ پہنچے ورنہ میں وہ نہیں جیسا تم نے مجھے سمجھا ہے شیر کا فرست نفس سے بے فرما چنی کشتنے دے کے بود آسان چنی یہ نفس کافر سخت نافرمان ہے اس کا مار ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہے خواجہ ابراہیم کہتے ہیں کہ اس کی یہ باتیں سن کر میں نے کہا خداون تو ایسا قادر مطلق ہے کہ عین گمراہی میں بندے کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور یہ درجہ عنایت فرماتا ہے اس نے مجھ سے کہا اے ابراہیم تو کب تک آدمیوں کو ڈھونڈا کرے گا جا اپنے آپ کو تلاش کر اور جب پا جائے تو خود اپنا نگہبان بن جا یہی ہوائے نفس روزانہ الوہیت کے تین سو ساٹھ لباس پہن کر سامنے آتی ہے اور بندوں کو گمراہی کی طرف بلاتی ہے افرائی تھا میں نے تخذہ الہ ہوا کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں یہی راز ہے کہ عزیزوں کے دل اس میں خون ہو کر رہ گئے ہیں شعر صد ہزاراں دل بمراد از غم ہمی این سگے کافر نہیں میرد دمی ہزاروں دلز غم سے کشتا ہو گئے مگر یہ کافر خونخوار کتا ایک ساتھ بھی نہ مرا ترک خواہش بندے کو امیر بناتی ہے اور خواہش کی پیروی امیر کو اسیر بنا دیتی ہے جس طرح زلیخہ نے nee, اپنی خواہش کی پیروی کی اسیر تھی. خواہش کی پیروی کی امیر تھی اسیر ہو گئی اور مہتر یوسف علیہ السلام نے خواہش کو ترک کیا اسیر تھے امیر ہو گئے ہر کے سگ راب مردی کرد بند درد او عالم شیر آرد در کمند جس نے اپنی بہادری سے اس کتے کو قید کر لیا وہ دونوں جہان میں شیر کا شکار کر سکتا ہے حضرت خواجہ جنید رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا مل وصول و قال ترک و ہوا وصول کیا ہے کہا خواہش کی پیروی چھوڑ دینا جو کوئی چاہتا ہو کہ خدا کے قرب کی بزرگی حاصل کرے اسے کہو کہ وہ اپنی خواہشات کے خلاف کرتا رہے کیونکہ بندے کی کوئی عبادت خواہش کی مخالفت سے بڑھ کر نہیں کیونکہ ناخن سے پہاڑ کھودنا آسان ہے مگر خواہش کی مخالفت کرنا بہت مشکل ہے خواجہ جنون مصری رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑتا تھا میں نے اسے پوچھا کہ تو نے یہ درجہ کیسے پایا اس نے کہا میں نے اپنی ہوا یعنی خواہش کو لات ماری اور ہوا میں اڑنے لگا خواجہ محمد بن فضیل بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ لوگ اپنی خواہش کے ماتحت اس کے گھر جاتے ہیں تاکہ زیارت کریں کیونکہ اپنی خواہش کو لات نہیں مارتے کہ اس کے پاس پہنچ جائیں اور اس کے دیدار سے مشرف ہوں دا نفس و ولا اپنی خواہش کو چھوڑ اور چلا اسی معنی کا راز ہے اب سنو شیطان کو مجال نہیں کہ بندوں کے دل میں کوئی فتنہ و شر پیدا کر سکے جب تک خود اسے معاشیت و شہوت کی خواہش نہ ہو مگر جب خواہش ظاہر ہونے لگتی ہے تو شیطان اس کو پکڑ لیتا سراہتا اور اس سے دل میں جلوہ گری کرتا ہے اس کو اسی کو وسفاس کہتے ہیں اس کی ابتدا خواہشی سے ہوا کرتی ہے ولبید ابتدا کرنے والا ہی بڑا ظالم ہوتا ہے اور خداوند تعالی کے قول کا یہی مطلب ہے کہ جس وقت شیطان نے کہا ہم تمام آدمیوں کو گمراہ کر دیں گے تو فرمایا انیدک علیہ سلطان تجھ کو میرے بندوں پر کوئی اختیار اور طاقت نہیں ہے تو شیطان حقیقتا نفس و خواہش کا غلام ہوتا ہے اسی معنی کا راز ہے جو کہا ہے شیر گر تو حق را بندہ بت گر مباش گر تو مرد این ری مباش اگر تو خدا کا بندہ ہے تو بت ساز نہ بن اور اگر تو اس راستے کا مرد ہے تو آذر کی صفت اختیار نہ کر یہی سے ہے جو بعض مشایخ ردوان اللّہ علیہم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے کہا فقال وب النفوسی بے سی جواب دیا مخالفت کی تلوار سے نفسوں کو ذبح کر دینا خواجہ زنون مصری رحمت اللہ علیہ نے کہا مفتاح العبادت الفکرت ولامۃ الصابتی مخالفۃ النفس و عبادتوں کی کنجی فکر ہے اور مقام رسیدہ ہونے کی علامت نفس اور خواہش کی مخالفت ہے یہیں سے کہا گیا ہے مخالفت النفس راس العبید نفس کی مخالفت سب عبادتوں کی سرتاج ہے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اساسلقفری قیام کا علاء مراد نفس کا اپنے نفس کی مرادوں پر قائم رہنا کفر کی بنیاد ہے پس مرید طالب کو چاہیے کہ اپنے دن رات ایک کر دے کہ جب اس کے حواس میں خواہش کا اثر ہو تو اس کو وہیں کاٹ دے اور گریا اوزاری کے ساتھ خدا سے دعا کرے کہ جب تو نے رکھا ہے تو اس کو کون دور کر سکتا ہے تاکہ اس کی فریاد سنی جائے بھائی اب کرنا کیا ہے سوزے دل کے ساتھ دست نیاز اٹھاؤ اور بے چارگی اور زاری سے دعا مانگو مصنوی بندہ رازی بہر نہ محرم برار تو در افغند اف میرا تو ہم برار نفس من گرف سرتاپ من گر گیری دست من اے دائے سن گم شدم در بہر حیرت نا گہاں زیں ہماں برگشتگی حاظم رہاں پرد او برگیر آخر او جانم مسوز بیش مان در پردہ پنہانم مسوس با ازیں آلودگی پاکم بکن یا نہ دو خونم کش او خاکم مکیں رہبرم شوزان کا گمراہ آمدن دولتم وہ زان کا بے گاہ آمدن بندے کو اس ناشنا سمندر سے باہر نکال دے تو نے ڈبویا ہے تو اب تو ہی اس سے نکال سر سے پیر تک مجھے نفس نے پکڑ لیا ہے اگر تو میری مدد نہ کرے تو میرے لیے افسوس کا مقام ہے میں حیرت کے سمندر میں اچانک ڈوب گیا ہوں مجھے ان پریشانیوں سے آزاد کر اب تو پردہ اٹھا دے میری جان کو نہ جلا ہاں پردے میں چھپا کر اس سے زیادہ نہ جلا یا تو ان لائشوں سے مجھ کو پاکو صاف کر دے یا میرے ہی خون سے مجھے قتل کر دے اور خاک کا ڈھیر بنا دے میں گمراہ آیا ہوں مجھے راستہ دکھا دے اگرچہ بے وقت آیا ہوں میرا حصہ مجھے عنایت کر خواجہ ابو علی سیاہ مزوری رحمتہ اللہ علیہ سے نقل ہے آپ نے کہا کہ میں ایک دن حمام میں منہ زیر ناف صاف کر رہا تھا میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے علی یہ عضو شہوتوں کی جڑ ہے اور اسی نے تجھ کو اتنی آفتوں میں مبتلا کیا ہے اس کو کاٹ کر الگ کر دے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کے شر سے رہائی حاصل ہو اس وقت میرے کانوں میں آواز آئی اے علی تو میری ملک میں تصرف کرتا ہے میری خلقت کے اعتبار سے کوئی عضو کسی عضو سے اولا تر نہیں ہے اپنی عزت کی قسم اگر اس کو اپنے سے جدا کرے گا تو تیرے بال بال میں اتنا شر بھر دیں گے جتنا اس ایک عضو میں ہے شیر کشتائے حیرت شدم یکبارگی مین ددانم چار از بے چارگی مومنو کافر بخون آ اند عند سرگشت یا برگشت اند میں اچانک کشتائے حیرت ہو گیا ہوں اپنی بے چارگی سے اس کا کوئی لاج نہیں جانتا مومن و کافر سب کے سب خون میں لتھڑے ہوئے ہیں یا سب کے سب متحیر یا گمراہ ہو گئے ہیں اے بھائی نفس کا برباد کر دینا بندے کے اختیار میں نہیں کیونکہ وہ ایک سواری کی مانند ہے جو شریعت کا بوجھ اٹھاتی ہے لیکن اس کی صفات کا بدل دینا توفیق کے سے کسی بندے کے لیے ممکن ہوتا ہے اور کسی صفت سے بندے کی مشارکت اس کے ساتھ نہیں بجز اس کے جس کا اس نے حکم کر دیا ہے اس کی ملک میں کوئی, اس کی ملک میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا جب تک اس کی رضا نہ ہو بندہ اپنی جدوجہد سے کسی چیز سے باز نہیں آ سکتا اس بھید کو یوں کہا ہے شعر چوں راست آید آخر باتو تری خسرو او نامراد مسکین تو شوخ خود مرادی خسرو کا طور طریقہ آخر تیرے ساتھ کیوں کر راست آ سکتا ہے کیونکہ وہ غریب نامراد مسکین ہے اور تو شوخ اور خود مراد ہے اس لیے سازگاری ناممکن ہے کیونکہ تمام کوششیں دو موقعوں پر بیکار ہو جاتی ہیں ایک یہ کہ اپنی جدوجہد سے تقدیر الہی کو بدل دے دوسرے یہ کہ تقدیر الہی کے خلاف اپنے لیے کوئی چیز حاصل کر لے اور یہ دونوں محال ہیں کیونکہ تقدیر الہی کسی کی کوشش سے نہیں بدلتی امام شبلی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بیمار پڑے طبیب نے اسے کہا کہ پرہیز کرنا ضروری ہے آپ نے فرمایا کس چیز سے کیا اس چیز سے جو میری روزی مقدر ہو چکی ہے یا اس چیز سے جو میری روزی نہیں ہے اگر میری روزی سے پرہیز کرنے کو کہتے ہو تو یہ ممکن نہیں ہے میں کیوں کر پرہیز کر سکتا ہوں اگر اس چیز سے پرہیز بتاتے ہو جو میری روزی ہی نہیں تو وہ آپ ہی مجھے نہ ملے گی پھر بتاؤ میں کس چیز سے پرہیز کروں طبیب حیران رہ گیا یہی ہے جو کہا ہے شیر نالا ظفلک پر شدہ آن زخم نہ پیدا بے چارہ طبیبان ہما درماندہ زد ردم میرے نالے سے آسمان بھر گیا اور کوئی زخم نظر نہ آیا بیچارے طبیب میرے درد کے علاج سے آجز آ گئے حدیث میں ہے کہ موسا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا آپ کے لیے طرح طرح کی نعمتوں کا دسترخوان سجا کر پیش کیا گیا اس پر بھی آپ نے گہوں کی طرف ہی ہاتھ بڑھایا یہ کیا بات تھی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم نے تو میں پڑھا ہوگا کہ میری پیدائش سے پیشتر ہی میرے متعلق یہ معاملہ لکھ دیا تھا تم مجھ پر ملامت کرتے ہو پھر حضرت موسا علیہ السلام نے کہا پھر یہ رب بنا ظلم پروردگار میں نے ظلم کیا کیوں کہا آپ نے کہا دشمن سے شکست کھانے کے بعد بحث و حجت کے ذریعے بری ذمہ ہونے کی کوشش کی مگر میں نے درگاہ رب العزت میں آجزی کو وسیلہ بنایا اور رب بنا ظلم نہ کہا کیونکہ وہاں کسی کی حجت نہیں چلتی ایک بزرگ سے کسی نے کہا ہمارے سر پر گناہ تھوپ دیا ہے اور پھر سزا دیتا ہے انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی کیا ہے لیکن کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں شیر تیرا با حکمت یزدان چہ مزن دم در نہ جائے تو بدارست ترا و صبر استراہے نا خواہی یافت بزین دست گاہے تجھے حکمت خداوندی کی حقیقتوں سے کیا کام بس خاموش ہی رہ ورنہ دار پر لٹکا دیا جائے گا تیرے لیے خاموشی اور صبر کے سوا دوسرا راستہ نہیں اس سے بہتر تجھے کوئی پناہ نہ ملے گی نقل ہے کہ سلطان محمود غازی نے ایک قیمتی موتی وزیر کو دیا اور کہا اسے توڑ ڈالو وزیر نے کہا اس کی قیمت تو شاہی خزانے کے برابر ہے اسے نہ توڑنا چاہیے پھر بادشاہ نے ایاس کو توڑنے کے لیے دیا اس نے فوراً ہی پتھر سے چکنا چور کر دیا بادشاہ نے کہا اسے کیوں توڑ دیا اس نے کہا میں نے خود میں نے خطا کی برا کیا اچھا نہیں کیا سلطان نے وزیر سے کہا دربار شاہی کے آداب ایاز سے سیکھو کہ نہ فرمان شاہی میں اعتراض نہ کلام میں کوئی چونو چرا یہی ہے جو کہا ہے ازر ب آں کے را خطا رسید کا آدم اذان تو سجائے رسید اگر کوئی گنا سرزد ہو تو عذر کرنا ہی بہتر ہے کیونکہ آدم علیہ السلام توباہی سے اپنے مقام پر پہنچے ہیں والسلام